عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری طرح ہوں اور تم لوگوں میں سے صرف ایک ہوں اس لیے تم میرے خلاف جو بات بھی محسوس کرو اسے آزادانہ طور پر کہہ سکتے ہو اس معاملے میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ایک بار مدینہ کی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ میرے اندر اگر تم کوئی ٹیڑ دیکھو تو اس وقت تم کیا کرو گے ایک لمحہ خاموشی تاری رہی اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑ دیکھا تو اس کو ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے اس کے بعد مسجد میں جو واقعہ پیش آیا وہ راوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ حضرت عمر خوش ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے افراد بنائے جو عمر کی ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد کی یہ مثال بتاتی ہے کہ تنقید و اختلاف کوئی مقبوض چیز نہیں بلکہ وہ انتہائی محبوب چیز ہے حتیٰ کہ ایک عام آدمی اگر خلیفہ وقت کے خلاف غیر مودبانہ انداز میں بولے تب بھی اس کو خوش آمدید کہا جائے گا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تنقید کے وقت ناقد کو نہ دیکھو بلکہ اپنے آپ کو دیکھو ناقد اگر تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے تو وہ عین تمہاری بھلائی کا کام کر رہا ہے ایسے اچھے کام کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے نامناسب اسلوب اختیار کیا تھا خلیفۂ دوم کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو بڑے لوگ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ آزادانہ اظہار خیال کا حوصلہ افزائی کریں حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو کھلی تنقید کے لیے پیش کریں اور یہ پیش کرنا حقیقی طور پر ہو نہ کہ مصنوعی طور پر